سلاملیا سی ختم ابھی یا مکین قلوب المؤمنین. السلام علیک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 دوستو نا چیز نے اللہ تعالی دے فضل و کرم دے نال حق پرستی دے مبنی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 سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی گلنا سنا سنان حضرت حفا بن یمان صحابی بھی کہ عمر بن خطاب میں ویچا اپنے دورے خلافت زدہ سدا فکر مند بیٹھ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 کہ فرض تے فرض ریا واجب واجب ریا سنت سنت ریا مستحب نہ حرام حرام مقروح تحرمہ مقروح تحرمہ بھی نہ چرام حرام رہا مکرو تاریما مکرو تاریما رہا وہ کوئی مکرو تنظیح بھی نہ کوئی خلاف کرفلا بھی نہ بلکہ کرا کم اللہ رسول و حکم چی آوے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 توج لال بولو سبحال اللہ سمجھ آئی نے ویسے یعنی اللہ تعالی محبوب دی پتہ لگ جائے بس یہ اللہ تعالیٰ پسند ہے بس یہ خبر ہونی چاہیے پھر نہ اپنے آپ مٹا دین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 اس بھی انتہا پسندی سا سانکم پہ پڑو آئی ترجیح اللہ جنبنی مین شیتوان جنب, نی من, الشیطان و جنب من الشیطان اے اللہ مینو تے میری نسل جی اگے پیدا ہوگی یہاں شیطان تو مافول فرمای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 گل جو ہے موڑا کا انتہا پسند آدھے آشک عشک کی دشمن نے زبان تے دعوے ضرور پر عشق کی کاکل دشمن ہے جاشق دیکھ آ پاگل چگل جانتا یہ پتا دنیا کتنے جان ڈی ہے یہ پچھا کا پہنتا سڈا کلندر اقبال بولیا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 ہو فرد پی گیا مخالف بن گیا سارا کچھ مستحب سے جہر کام لڑائی پی ہوں یہ شیطانہ دا کام ہے دیتا سمجھ آئی نہیں کوئی نہ جو ویل نہ ہو نہ تو پہلو ویل چاہیے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 اور اس میرے ورگا تو توبہ توبہ توبہ وہ تو کتنے رہ گیا میرے ورگا بھی اپنا ماں کیا دردی لونڈی رکھ کے بھی گوارا نے ہوں سن ماد ملت اسلامیہ مشکات شریف دے در مشکات شریف دی دی دی دی دی کی ادیس روایت اما شاخی کا فرماندیاں نے جدو میرے حجرے دے دن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 تو گلا ہی ہو سرکار چکی قوم جو بن گئی پتا جرکار لوگ کر کے کھوتی رڑی تھی سا ماں بنائی گئی ہے کہ جدو اما بے شرم ہوئے گی نسل چکر تھا کتوں آنی ہے جی آپ ماں بنا سی دائشہ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 ان جڑی چہرہ چاہ چھپا دینے انتہا پسند لگی توجہ نہیں فرمائی میری گلتے کہہ دین گے نہیں آخر جی انتہا پسند لوگ ہے اسلام تو انتہا پسند نہیں ہے تے جیڑی کپڑے باہر ہوگی انہوں نے ترقی پسند ہے وہ انتہا پر ایمان درخ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 سا کیوں نہ سڈا اللہ دل بریلوی بھی فرماوے بے جن کے گھر میں جب بجو نال بولو سبحان اللہ آئے آئے تو آشک سمجھ آ رہی نے تو سو آشک سمجھتے ہو نہا نگ تڑنگ ہو گئے شرح تو باہر نا یہ آشک ہو کسے کتی کھوتی کا آشک ہو خود اللہ تعالی دا آشک اللہ دے محبوب دا آش اے لوگ نے آشک سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ ساڈا پیر باہو بولے سنا دیا وہ بھی انتہا پسند سن کیونکہ اللہ دے دلی سن انتہا پسند سن اور آلم گیر رحمت اللہ تعالی بدل فرمان دے اللہ مکبال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 کہ نبی پاگ کے صحابات نبیاں رسولوں دے خلاف پہ بولتا خنزیر اس جتیاں پھیرن جو کہ بن گئے کہ نہیں یار کافر یہ تناخے کہ کل میں والے سارے بدھو نے جی میں یہ نچایا نچدے ہی پہنے سمجھ کو نہیں یہ میں آنا کی پیا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 सियासत रखी बंदर किस्म के बंद भी तो होंगे ना खोती हो बैठोगे फिर बहार जार सट्टी बैठ रहे क्योंकि गल कर नहीं सकते बहार जाता गल करी एक कुत्ती जिम्स भी होंगी हां उन्होंने समझना चाहिए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 مجرد رضیل و ملیہ شام ادرا رضی اللہ تعالیٰ ملک سخو کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سنترا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 جو اتنے لکھے آتو سامنے دسا کی لکھا آکسفورڈ <تصفح> ہسٹری فار پاکستان اس کا کیا مانا ہوں ہے؟ پاکستان کے لیے آکسفورڈ کی تاریخ یعنی آکسفورڈ پریس دی طرفوں چھپ کے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 <laughs> بلے بلے بلے کیسن چٹنی پی ہے قوم سائنسدان بہت خدمت کر رہے سائنسدان تو رہے. قوم خدا نو جی لڑے کھڑے نے نبی پاک من جی لڑے کھڑے ہیں لیکن منانے مننے جی. بابی بھی منیلوی بھی منی, برن برن برن منی ہندو بھی منی سکھ بھی منی, منی, منی دو چار چیزاں چٹن مارنتی نے نسل چ لنگور بنائی ہے پھر بھی قبول کا پتر بنایا دا بالکل سر وہ آنگور آن دی نسل ہے آدھا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 ویشی زندگی زمین پر کم اس وقت کے لوگ یہ کرتے جنگل میں رہتے تھے راتے تو کلان کی بچے اس قوم دے جنہاں دا بال کافر ہویا کھلو گے ستان دا اور آن کے پتا کی نے بالا کی کسور ہے جی جڑے وہ گرک ہو گئے کشمیری جڑے غرق ہوئے بال معصوم سن جی کی کسور تھی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 آپ <تصفح> سوال آیا کہ سکول دے اندر ایک پرچہ حل کرایا گیا ہے اس پرچے دے اندر انگلش لکھیا گیا ہے محمد نعوذ باللہ زب ذالک ایک ناخاندہ خاندہ واشی ناخاندہ وحشی تھا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 ج رام دا اظہار جڑے بال فرمایا جڑے بال بھاوے بالے بال جڑے بال اس عبارت اس کفر نو لکھیا ہے ہلکا سمجھے نبی دی بے عزتی نو اپنے نبی پاک دی توہین نمبر تو گاٹ چا سمجھا ہے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 ہندوستان بھی پہنچ چکے ہیں بڑے بڑے بریلی شریف سے اوجھا گنج سے مراد آباد ہر ہے تم ہاں ہو سکتا ہے کہ قوم قوم کافر کیتا جاوے قوم کے بالا کافر کیتا جاوے تو میں چپ رہا مر ساری زندگی تے بھی لانا زندگی کا دیا تو نہیں نا ایتھے تے ہونا ساری جان بازی لگ جائے کی قسم خدا کی کر کے آنا جان آسان بنی اسے واسطے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 گی نالی جا بیٹھے واسطے آب ایک گل لیکن جی میں سیکولر بناو واسطے ملوڈیا انداز فکر سینسی سیکولر بندے کا کم دا کہ قرآن دا نام گا پڑھے پڑھے, پڑھے, پڑھے, پڑھے پڑھاوے گا پڑھا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 قید آزم کا بسلک رحمت اللہ, تو لانت اللہ جی وہ کھولوں گا اگے. تو سا بھیجو گے نہ رحمت اللہ یہ آندا ولی یہ آندا ولی ست یہ ستا آ ستان والے وہ ستان والی والا آتا ستان والی دشان آندا آدھا ستان والی دشان ستا اچھا شیع آ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 میری رگ رگ میں اچھا انگریزی زبان تو انگریزی ہوئی تو انگریزیت کی ہے وہ بولو اچھا ہوں تمہوں گا لگا بیٹھا ہونا ہے اسان بابا منی من بیٹھے ہاں تو کی جاننا ہے میں جو اندر حقیقی روکی آنا ناراض ہوا گا کہ خبردار انگریزی زبان تے انگریزی ہوئی تے تو مسٹر آتا میں جدو انگلستان گیا تو اتے انگریزیت میری رگ رگ چما سما گئی اگریزت کی ہوں دسو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 کھولن oh? دے یہ رحمت ال ستان والی آتا ستان والی دشان ستان والی دشان شی آدھے جو بندی آدھے ساڈا یہ آدھا تو میں پوچھنا خسرا ہے چند جنو سارے آدھے نے ساڈا ہے کیونکہ یہ ہے سیکولر سیکولر ہوں مذہب اس کنجر کام ہوں سکھا میں ہندو ہندو یودیا بہادیا ادھر ہندو متلکے ہر پاس جو راجا ہوئے را را را را گا تو سارے کنجر آپ ہی آخر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 مڑ سلطان رہی دمانے دکھاؤ میں ہاتھ بن کے پیانا نہ ناراض نہ ہو جی میرے نہ جی کنجر ولی بنتے نا آ ساری دوجی اما بیٹھی جی ریتی جنا رفیق حیات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 سفا نمبر ایک سو سولہ کیڑی کی کی جگہ تہ خب ہوا دلی دہلی تاریخ کی سی اپریل انیس سو چھیالی ختاب کردیا پیا ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں پاکستان بن تو صرف ایک سال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 असंबली जिनेफसरान हुकूमत आए इन्ह मां भैन कोई सुता हो नहीं आखे परचा कट्टो ये मां अपनी मां को पुछगे थोड़ा पूरा सी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 پورے دنوں کا دلہا سچ آئی پترا بلکہ دلہا نہیں سن ایک ہے دلہا ایک ہوں خردلہ ایک ہے دگڑ دلہ دلیا کے بھی تو رتبے نے نا دلہ وہ ہوں جا بغیرتی حرام سمجھ کے کرے انڈی دبا چاہتے ہیں جیڑا جڑا ہوں نا خردلہ وہ ہوں جا بےغیرتی جیل سمجھ کے کرے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 یار ہیر کنجر دے بچے کی بنائی اودے خبردار اسا ووٹ اج توبات اور قسم خدا دی کر کے آنا سنا اوئے ووٹ ایڈی وڈی لعنت جے جیڑا اس تسا تے کفر تے ووٹ پاندے جے میں قسمیہ پیانہ اسلام دے نام تے ووٹ منگن والا وی کفر کردا ہے تے دین والا وی کفر کردا لوکا تے عجیب گل میں فتویہ دیندا پیا قانون چلا ووٹ لینا دینا چیت ہوگل میں گل پیا کرنا جیڑا اسلام دے نام سے مولیا کے ووٹ دولی کا نی کا ٹھٹ جانا کیسے عجیب گل سابت کرا کرا ثابت ہو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 کوئی کنڈکر بنائی کڑے کوئی کسی پاس بھائی کھڑے کیوں یہ جی جی رو دیگا بھائی اس کے ترقی نہیں ہو سکے تھی ترقی کری ضروری ہے ای ایک برا بندہ ایک ہے کافر بندہ چرق ہے برے مسلمان پہلو میں ہوتے سن لیکن یارا وہ اپنی برائی نئی برائی سمجھتے سن تے انہوں دے پیچھے یہ عقیدہ نظریہ نہیں سی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 مت سمجھو کہ ہوں سانس سائنسدان بچا جی ہے کوئی شاید بچا سکتی کسمیاں پی جانے تو کفر کی مخالفت بچا سکول یہودیت کی مخالفت بچا ووٹان کی مخالفت بچا ہے بھاوے داری رکھ کے ووٹ منگا آئے بھاوے داری ملا کے آئے دونوں سور دیا مکا بچ سکنا ہوں مینو فون کیا فیصلہ بات تو بندے آصف ن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 میں پھر فتوہ سنایا میں کیا اے امام کافرے مرتدے دائرہ اسلام تو خارجے رنے دی طلاقے اگلی نسلیں دی حرام دی اسی جے نوہ نکاہ نکرے مسلطے کھلوے تو انج سمجھے جے سور کھلوتا ہے عدے پیچھے نماز خالی نیتنی بھی کفرے کیوں کیونکہ مرسلے سے کھولے حکومت لا دین ہے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 باقی تفصیل وہ کشت میرا پنجے کنے سوال لکھیا اس کی بیچارے کرنا یہ ہوئی پانچ کشت کراچی اپنیا سال ہوگا میرے خیال دیتے حالے تک جواب نہیں آیا ہوا بیٹھا ہونا جنہیں لینے لین ہے سا بھی تھوڑی والا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 مسجد سڈیا کچیا ہو پر قرآن دا محل سونے کا ہوتا عزت نہیں تھوڑی سانو کسے مسجد مسلمان نہیں کیتا سانو قرآن مسلمان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 جی انہیں کا مقصد ہے امام جعفر جا جافر سادک سکار اسالے سواب کرنا تھی تو لوک مقصد کی ہے پھر سواب جب کلوں کا ختم تھی کرتے ہو لوک کرتے ہو سر آمد کی حکمت ہے تو سو برا رشتے دار نو جب سواب دین ہو اس سرے عام کرو تو جدو امام جعفر صادق نو کرنا ہو کی حکمت ہے دسو مڑ